نماز میں شلوار یا پتلون کو موڑنا جائز ہے یا نہیں مکہ اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں چلیے یہ بھی آپ نے پوچھا ہے تو حساب نمٹا دیتے ہیں نماز میں پتلون کو موڑنا کیسا ہے امام بخاری نے کتاب اللباس لباس میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وہ تین کون ہیں؟ فرمایا جھوٹی قسم کھا کے سامان فروخت کرنے والا۔ یہ عام بازار میں ہے یا نہیں؟ پاکستان کا بنا ہوا کپڑا ہے دیکھی کپڑے دیکھو غس غس کے بتا رہے قسم خدا کی جناب جاپان کا۔ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا اور ایک یہ کہ احسان کر کے جتلائے. کسی پر آپ نے احسان کیا اور زندگی بھر خواہش یہی کو احسان کرنے والا ہمیشہ میں دیکھ کر کے سلوٹ کرے سبحان اللہ وہ آدمی جس نے مجھ پر احسان کیا اور جہاں اس نے آنکھ پھیری آپ یہ کہنے لگ جائیں کمبر بھول گیا جب بھوکا مر رہا تھا کھانا کس نے دیا جب پیسے نہیں تھے تیرے پاس تو کرایہ کس نے دیا تھا جب بدن رے کپڑے نہیں تھے تو کپڑے نہیں بنا اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا کسی کے ساتھ احسان کرے بھول جائیے بالکل خالد اللہ تبارک و وطالعہ کے لیے اس کو کبھی زبان پر مت لائیے ورنہ اجر و ثواب بالکل ضائع ہو جائے گا بلکہ یہ فرمایا گیا اس کی تعریف میں کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں کچھ دے تو دہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے یہ بھی فرمایا گیا تو اچھا اب آئیے تیسری بات جو تکبر سے غرور سے اپنے اظہار کو ٹخنوں سے نیچے لٹتا ہے اب کیا ہوا صرف اس حدیث کو لوگ پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یا تو نیچے سے مول لیتے اور یا یہاں سے گھرس لیتے اس طریقے سے شریعت میں سری حدیث اسی کتاب الباغ بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جوڑا مانگ کر نماز پڑھنے سے اور کپڑے کے گھرسنے سے منع فرمایا اعلی حضرت فاضل بریلوی سے احکام شریعت میں جو کتاب ہے ان کے فتوی کے اس میں یہ سوال ہوا یہ جو کراچی کی چھپی ہوئی احکام شریعت مدینہ پبلشنگ کی اس پر سترہ اور اٹھارہ نمبر جو سفا ہے وہ اسی فتوے پر ہے اور یہی حدیث وہاں بھی نقل جو بخاری میں موجود ہے وہ یہ کہ کپڑے کو گرسنے سے نماز جو ہے وہ مکرو تحرینی ہو یعنی کپڑے کو سیدھا کرنے کے بعد میں نماز کو لوٹائے پھر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ جو حدیث میں ہے کہ کپڑا اگر لٹکے کے اس کو حضور نے جہنمی قرار دے دیا یہاں تک کہ اس پہ توجہ نہیں فرمائی وغیرہ وغیرہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ غرور اور تکبر سے یہ کیا جائے اور غرور اور تکبر سے نہ ہو یوں ہی لوگوں کی وجہ بن گئی کہ کپڑا جو ہے ٹپنوں سے نیچے لٹک رہا ہے تو یہ مکرو ہے لیکن اس کو مکروح تحریمی نہیں کہا گیا تنظیم کہا گیا لیکن کپڑے کو گرسنے میں تمام علماء متفق ہیں کہ یہ مکروح تحریمی ہے تو یہاں سے بھی نہیں گرسا جائے گا پاجامے کو بھی نہیں چڑھایا جائے گا موڑا نہیں جائے گا فولڈ نہیں کیا جائے گا نہ اس طریقے سے آستین اوپر چڑھا کر پڑھی گیا یہ سب مکرو تحریمی میں آئیں گے اور اس میں ہمارے علما سنت کا موقف یہ ہے کہ نماز اس کی واجب العادہ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل خود بخاری نے ایک دوسرا باپ امام بخاری نے باندھا اور اس میں اس کا انوان رکھا یہ تو عنوان رکھا تکبر سے اظہار لٹکانا اور وہاں عنوان باندھا بغیر تکبر کے اظہار لٹکانا اور اس میں وہ حدیث لائے کہ جس میں ابو بکر صدیق کا قصہ حضرت ابو بکر صدیق نے ارسکی کہ حضور میرا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا تو ان کے پیٹ پر پاجامہ ٹھہرتا نہیں تھا بلکہ نیچے کھسک جاتا تھا تو یہ لٹک جاتا ٹخنوں سے نیچے حضور نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو اب بخاری ہی سے پتا لگ گیا تکبر سے لٹانے لٹکانے کا مسئلہ الگ ہے اور بغیر تکبر کے لٹکانا جو ہے وہ الگ ہے لہذا گھرسنے سے بھی منع کیا گیا اور کسی طرح بھی کپڑے کو گھر سے بغیر نماز پڑھنی چاہیے اور آج اتفاق سے ہم نے اپنی مسجد میں بھی بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا مکہ اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا لو سخت غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں سنیوں کو یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ مکہ اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی پوری گفتگو سن لی کا بالکل غلط جو کیا جو مکے اور مدینے کے پیچھے امام کے نماز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے وہابی امام کے پیچھے نماز ہونے کا وہ مسجد نبی میں پڑھائے گا تو نہیں پڑھیں گے وہ کابے میں پڑھائے گا تو نہیں پڑھیں گے کابی کی چھت پہ پڑھائے گا تو نہیں پڑھیں گے پہلے آسمان پر چڑھ کے پڑھائے گا تو نہیں پڑھیں گے بات ہے بد بے دین اور وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لوگ اس کو یہ مکھن پالش لگا کر کے لوگوں کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں جی دیکھیے سر مکہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں بالکل ایسا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہے لوگ عموماً دلال دیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے تلب سوالات آپ نہ کریں لوگ کیا کہتے ہیں ارے بھائی اتنے لاکھ آدمی نماز پڑھتا ہے اور آپ کہتے ہیں، نماز نہیں ہوتی تو کیا نماز میں جمہوریت آ گئی ہے اگر آپ تعداد شمار کریں تو بے نمازیوں کی تعداد تو زیادہ ہے کیا ان کی بات مان لی جائے سچ بولنے والوں کی تعداد کم ہے جھوٹ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کیا جھوٹ بولنے والے چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے مان لی جائے اب رہا مسئلہ ان کا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو ان کے عقائد کو نہیں جانتے وہ معذیذ وہ معذور جو ان کے عقائد سے واقف ہے وہ معذور نہیں وہ اگر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحاب دیکھیے اگر وہ ناجائز ہو ان کی امامت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں برقرار رکھا ہے مکہ میں اگر حضور پسند نہیں فرمایا تو ان کو مدینی منورہ میں کیوں برقرار رکھا ہے تو دیکھیے میں ارض کرتا ہوں بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھ جائیے مان لیجیے کہ جو آدمی وہاں کھڑا ہے وہ حق پر ہے یوں ہی مان لیجیے کہ جو آدمی وہاں پر کھڑا ہے وہ حق پر ہے تو انیس سو چھبیس میں ترکی کے سنی ہنفی امام وہاں امامت کرتے تھے یہ سعودی حکومت جب آئی تو آپ کا کلے جاہل جائے گا اگر آپ اس کو پڑھیے آ کبھی آپ کو وقت ملے تو تاریخ نجد و حجاز کا آپ مطالعہ فرمائی وہ مسجد نبوی کے امام کو ان سعودی جب انقلاب آیا ہے مسجد نبوی کے مسلح پر زدہ کیا ہے. کعبے کے امام کو بیت اللہ شریف میں ذبح کیا گیا تھا یہ بےدتی ہے اور ہم نے اب مکہ پر قبضہ کر لیا لہذا یہ نماز نہیں پڑھا تو وہ حق میں نہیں تھے جو پہلے تھے ان پر حق پر آپ نظر کیوں نہیں آ رہے وہ کہ جب وہ حق پر تھے تو آپ نے مسجد نبی نے ان کو ذبح کیا بیت اللہ شریف خان نے کابے کے سامنے ان کو ذبح کیا اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے جناب مدین شریف اور جہاں جب قبضہ ہوا تو ذبح کیا اور سب چھوڑ دیجیے ابھی لیجیے پندرہ بیس برس پہلے کی بات آپ نے دیکھا کہ مکہ پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا بیت اللہ شریف یاد ہے آپ کو سعودی جو ہیں وہ بےچارے کیا لڑیں گے جنہوں نے جہاد کا نام خالی کانوں سے سنا جہاد کے باپ نے بھی نہیں دیکھا کہ جہاد ہوتا کیا یہ تو پاکستان کی آرمی لڑتی ان کی طرف سے جا کر پاکستان کے کمانڈو وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کو بیت اللہ شریف آزاد کر کے ان کے حوالے کیا یہ تو آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ جو آدمی کعبے پر ہے وہ حق پر ہے اب اگر انہوں نے کعبے پر قبضہ کر لیا تو آپ مان لیتے کہ یہ حق آ رہی بات سمجھ میں آپ کو جب انہوں نے کعبے پہ قبضہ کر لیا اور نماز باجماج پڑھ رہے تو آپ کو مروانے کی کیا ضرورت تھی ان کو آپ یہ کہتے کہ حق پر ہیں اب ان کو کچھ دن ہم رہے کچھ دن اب ان کا قبضہ ہو گیا اور آپ نے یہ سوچا کہ ستر برس سے وہ ہیں اس لیے ان کو حق پہ ہونا چاہیے تو چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ لے کے جاتے ہیں مقدمہ سعودی عرب والے کہیں جی ہم ستر برس سے ہیں اس لیے یہ کعبہ ہمارا ہے تو بتوں کا نمائندہ آتا ہے انہوں تم تو ستر برس سے ہو بیٹا ہم تو تین سو ساڑھے تین سو برس یہاں رہے اب بتاؤ کس کے سال زیادہ ہے, کس کا قبضہ زیادہ رہا اور اگر قبضے سے فیصلہ ہو جائے تو سپریم کورٹ بھوتوں کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ میاں تم تو ستر سے ہو اور ان کا تو پریبلی تم سے زیادہ ہے کہ یہ تو ساڑھے تین سو برس وہاں رہے تو کیا اس طریقے سے ہوگا ہر نہیں نے اب آئیے یہ نئی بات نہیں کہ ان کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اور فرمائی حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا حضرت عثمان رضی ال تو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد جب بلوایوں نے اپنا امام مزید نبوی میں کھڑا کیا حضرت عثمان کی حکومت کا پخا پلٹنے کے بعد میں تو اس وقت کے امام کے پیچھے بھی مدینے منورہ کے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی نہیں پڑھی ان کی جب تک کہ حضرت علی خلیفہ نامزد نہ ہو گئے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی اس وقت بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی دوسرا دور آئی یہ دوسرا دور آیا انسٹھ سے پہلے کا یزید جب تخت حکومت پر بیٹھا سٹھ ساٹھ میں تو اس نے جب لوگوں پر جبر اور اس نے جو اپنا امام مسجد نبی میں کھڑا کیا قتل و غارت کرنے کے بعد مسلم جن کو کا لشکر آیا قتل و غرب کیا اس کے امام کے پیچھے بھی مدینہ شریف کے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اسی طرح جب کابے پر حملہ ہوا اس وقت بھی لوگ جناب جنہوں نے قبضہ کیا ان کے نماز نہیں پڑی تو ہمارے نزدیک انہوں نے اہل سنت جو ترکی تھے ہنفی مذہب کے ان کو زبا کر کے انہوں نے کاوے پر جو قبضہ کیا ہے تو یہ تو مقبوضہ علاقہ ہے اور ان کے عقائد چونکہ ہم سے بالکل ہیں اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اچھا لوگ کہتے ہیں کیا قرآن نہیں پڑھتے وہ اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے یہ بتائیے کہ امام صحاب جب مسلح پہ کھڑے ہوئے انہوں نے تراوی شروع کر دی جب مسجد میں آئے تو آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی آ رہی ہیں سمجھنا آپ نے فرض نہیں پڑھی آپ کیا کریں گے امام کے پیچھے پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے اگر قرآن پڑھ رہا ہے جب قرآن پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے فرض نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے اگرچہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں نہیں پڑھیں گے آپ کہ امام کی نماز اور ہے آپ کی نماز اور ہے یہ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھیے آپ کا ہم مسلک امام ہے ہم عقیدہ ہے سب کچھ ہے لیکن تراوی پڑھا رہا تو آبا آب کے فرض کی نیت پڑ لیجیے کہ وہ پڑھا رہا ہم چار رفتار فرض پڑھ لیں گے دو دو کر کے چار تراوی تو پڑھائے گا ہماری چار ہو گی اس لیے کہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے نماز کیوں نماز نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ امام اور مقتدی کہ نماز کا ایک ہونا ہے اللہ ما شاء اللہ کہیں اس کا استثنہ ہے تو وہ الگ بات ہے اب آئیے مشکا شریف میں کتاب و صلات میں یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص نے قابی کی جانب تھوک دیا اور حضور کے زمانے کا وہ پیش امام تھا یا نہیں کوئی ہمارے کھارا در میٹھا در پیش امام نہیں حضور کے زمانے کا پیش امام اس نے قابی کی جانب امدن نہیں جان کر نہیں بھولے سے حضور کے پاس خبر پہنچی کہ فلاں امام صاحب نے بیت اللہ کی جانب منہ کر کے تھوک دیا حضور نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا منع فرما دیا اس کے پیچھے بتائیے کابی کی جانب کابل کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے تھوکنے کی وجہ سے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا جو اللہ کا ادب نہ کرے جو اس کے رسولوں کا ادب نہ کرے جو صحابہ کا ادب نہ کرے جو اولیاء اظام کا ادب نہیں کرے پھر آپ کیوں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یہ تقسیل ہے اس کی تو لوگ اس کو ہمیں بدنام کرنے اس کو جامع پہناتے ہیں کیسا خوبصورت ریشمی کپڑا پہناتے رے یہ تو کعبے والے کے امام کے پیچھے نماز نہیں یہ تو مدین منورا کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ ہمارے سے ہٹ کر کوئی اور مسلق کا آدمی اگر نماز پڑھا ہے تو ہم اس کے پیشے نماز نہیں پڑھیں گے اور کوئی صاحب اگر اس کی تحقیق کرنا چاہتے مسئلے کے تک تو دیوبند کی اسٹمپ لگی ہوئی فتوا میرے پاس اس کا موجود ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات پڑھیے شمان امدادیا جس پر تمام علمائے دیوبند کے فتوے وہ پڑھیے آپ امداد اللہ صاحب نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ مدینے منورہ سے اہل ایمان نکل جائیں گے سو یہ وہ زمانہ ہے لوگ اتراس کرنے والوں اپنی کتابیں تک بچاوه نے نہیں پڑھی وہ تو اپ کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے جس میں اہل اسلام جو ہیں وہ یہاں ہیں اب سنیے اسماعیل دہلوی صاحب کو کون نہیں جانتا اسماعیل دہلوی صاحب کی آن تقویت الا ایمان پڑھی غالبا चौथा बाब है या पांचवा बाब उस समय اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک باؤ چلے گی ایک ہوا چلے گی اور یہ ہوا چلے گی تو ہر مسلمان کی بغل سے گزرے گی. یہ ہوا اور تمام مسلمان انتقال کر جائیں گے جتنے اہل ایمان ہیں وہ سب انتقال کر جائیں گے اور اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں سو وہ باؤ چل چکی یعنی حضور نے جس ہوا کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مسلمان کی بغل کے نیچے سے گزرے گی اور سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ ہوا چل چکی تقریت المان لائیے اور مجھ سے نشان لگا کر آپ لے جائیے تو ان بیچاروں کو خود اپنے گھر کی تو خبر ہے نہیں کہ ہمارے مولوی کیا لکھ گئے اور یہ ہمیں پریشان کر رہے تو یہ آپ نے یہ ہمارے جس سنی بھائی نے پوچھا تو میں نے اس کو اس کی پوری تفصیل بتا دی اس لیے کس مسئلے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے تفصیل ہم نے اس لیے بتا دی وقت بہت ہو گیا میرا خیال اسی پر اکتفا کیا جائے باقی ان کسی اور نشیس میں میرا گیارہ تک کا اندازہ تھا لیکن آدھ گھنٹہ ہم نے اور کر دیا